جی صاحب یہ سوال ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث مدد کہنا جائز ہے یا نہیں قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے جی دیکھا دیکھا صاحب پھر وہی بات آگئی جو بالکل سب سے پہلا ہم نے سوال کا جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور اولیاء ہیں بے عزنی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ قوت سے وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے آپ اب میں مختصر کروں کہ جیسے یا رسول اللہ ہم کہیں تو ناجائز کس لیے بھائی ہم کراچی میں ہیں اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں یہ کہ جب تک حاضر آدمی ہے تو یا کیسے کہا جائے یہ ہے ٹھیک ہے نا اومن اب آئیے قرآن مجید فرقہ نے حمید یہ کہا تھے ان نبی اولا بل مومنی نبی جس کا ترجمہ خود دیوبندیوں کے مولوی بانی دارالعلوم قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تہذیبر ناس میں اس کا ترجمہ کیا کہ اولا بمان اقرب آیا تو حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنا قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اب بتائیے ہماری جان یہ دیکھیں ہم ہاتھ لگائیں تو محسوس ہوتا ہے نہیں کہ یہ ہاتھ لگائے کہیں اگر چوٹ لگے تو جسم محسوس کرتا ہے نہیں چوٹ لگے کہیں زخم ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو فرمایا کہ مضور تو ان نبی اولا بل مومنی نمینسن کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو جو ذات ہماری جان سے زیادہ قریب ہو تو پھر یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہوگا ایک بات یہ اب آئیے موجودہ زمانے ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب جن کو تمام علماء دیوبند نے بہت بڑی میٹنگ میں ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا کہ یہ شیخ الاسلام شیخ الاسلام کا مطلب دنیا میں یہ سب سے بڑا عالم ان کی کتاب ہے میرے پاس محفوظ ہے بدعت ایک سنگین جرم اس کے صفحہ نمبر چونتیس پر یہ بات انہوں نے لکھی کوئی محبت میں اگر یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے تو کیا ہم بغض میں کرتے ہم حسد میں پکارتے ہیں حضور علیہ السلام کے تو تمہارے مفتی اعظم نے لکھ دیا کہ جناب اگر کوئی محبت میں یا رسول اللہ کہے تو وہ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز ہے اب آئیے خانہ تلاشی لیں یہ تمام علماء دیوبند کا شدرہ ملتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے وہ چشتی بے سے اور نقش بندی بھی تھے سب علماء دیوبند ان کے مرید ان کا ایک نعتیہ دیوانے جو ہمارے پاس موجود جس کا نام ہے گلزار معرفت گلزار معرفت میں حاجی امداد اللہ مہاجن کے نعت کہی اور اس نعت کے سینتیس شعر ہیں اور اس کا ردیف اور قافیہ یا رسول اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کلام مولانا روم کے کلام مولانا جامی کے کلام میں بڑے بڑے کلام میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سب نے یا رسول اللہ کا آ گویا آ یہ لفظ استعمال کیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ہم نے کتاب ہے ہماری مزارات اولیاء اس میں ہم نے ساری سند صفحہ نمبر جیل نمبر بھی نوٹ کیا حضور علیہ السلام کے سامنے ایک نابینا آیا نابینا آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لی بینائی کی دعا کیجیے فرما صبر کر فن حضور دعا کیجیے آپ آپ نے دو رقط نماز نفل پڑھ اس نے دو رقط نماز نفل پڑھی اور نفل پڑھنے کے بعد کہا یہ دعا پڑھ اور جب دعا تعلیم فرمائے تو اس میں لفظ یا محمد تعلیم کیا یا محمد تعلیم کیا اب یہاں کہتے ہیں بھائی چونکہ حضور تو سامنے موجود تھے اس نے اس نے پڑھ لیا یہی بات آپ سے بتانی ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے ان کو حضرت عثمان غنی سے کچھ کام تھا اور اس کو تبرانی نے نقل کیا تو جب بھی وہ جاتے تو وہ امور سلطنت میں اتنے منہمک رہتے ان کو ملنے کی باری نہیں آتی انہوں نے کسی سے جا کر کے کہا کہ وہ حضرت عثمان جو ہے میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور مجھے بہت بڑی ضرورت ہے اور میں جب بھی جاتا ہوں تو واپس آ جاتا ہوں تو انہوں نے کہا تم یہ دعا پڑھو وہ صحابی والی وہی دعا ان کو تعلیم کی کہا میں نے وہ دعا پڑھی اور جب میں ملنے گیا تو خود حضرت عثمان اٹھ کر کے آئے اور مجھے لے گئے اور میری حاجت پوری کی حالانکہ اس وقت حضور علیہ السلام موجود نہیں اسی طریقے سے جب یہ نے زکوٰۃ کے ساتھ اور مسلم قذاب کے ساتھ جنگ ہوئی اب یہ دونوں لوگ دیکھنے میں چہرے سے مسلمان تھے ان کی داڑھیاں بھی تھیں لباس بھی بالکل اسلامی تھا اب کیسے پتہ لگے کہ اس میں جو مرتد ہے جسے قتل کرنا وہ کون ہے یہ مسلم قذاب کا ساتھی کون ہے کیا کیا جائے تو صاحبہ نے ایک نعرہ تجویز کیا جس کو مورخین کے اس زمانے میں لوگوں نے اور نقل کیا اور با حدیث کی کتابوں میں نے کہا کہ جب بھی ان سے مڑ بھیڑ ہو تو یا محمدہ کہو تو سمجھ لیں گے ہمارا آدمی اور جو یہ نہ کہے تو سمجھ لو کہ دوسرا آدمی یہ نعرہ تو خود صحابہ کرام علی مریدوان نے تجویز کیا اور ہمارے یہاں جب چند فوجیوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو فوجیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو یہ نعرہ رجسٹر ہے صاحب کہ جب بھی میدان جنگ میں کودیں یا علی کہہ کے جناب دشمنوں پہ حملہ کریں یہ تو ہمارے آرمی میں یہ نعرہ موجود ہے رجسٹر کہ یہ علی کہہ کر کے کہ ہم دشمنوں پر حملہ کریں ہم اصولی بات کرتے ہیں یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو طاقت جو سمات ان کو ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اب آئیے امام رازی رحمتہ اللہ کا قول ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر سیاستہ میں بھی جب آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یا ولی بنتا ہے تو کیسے ولی بنتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے سے جس کو بھی ملا ہے نماز تحجہ دوسرے فراز تو ہم سب پہ ان پہ بھی نماز تحجہ اور دروز شریف جس کو جو ملا اسی ذریعے سے ملا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 خدا تو نہیں بنا مظہر خدا بن گیا اور اللہ کی ذات کا کسی میں حلول کرنا یہ تصور تو اسلام میں شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی میں گھسنے سے اور نکلنے سے پاک امام رازی اس کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی سماعت بن جائے تو ہماری سماعت میں ایک عیب ہے وہ عیب کیا ہے ہم قریب کی چیز کو تو سنتے ہیں دور کی چیز نہیں سنتے مگر اللہ تعالیٰ کسی کی قوت سماعت بن جائے وہ دور کی چیزوں کو ایسے سنتا ہے جیسے قریب کی چیزوں کو سنتا اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائے اس کا نور اس کی آنکھ بن جائے تو نزدیک کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا اور جب اللہ تعالی۔ آ, اس کے پیر بن جائے یعنی وہ گویا بے اینی اللہ تعالی اس میں نہیں گھسا بلکہ وہ اللہ تعالی کا نور یا مزر خدا بن تو اس کے لیے قرب اور بود یہ دونوں کوئی چیز نہیں جیسے قریب جاتا اسی طرح دور ابھی وہ کہیں یبن پہنچ جائے لندن پہنچ جائے جاپان پہنچ جائے ہندوستان پہنچ جائے اور ابھی کا بھی بے واپس آ جائے اور اسی طرح جب اللہ کا نور اس کے ہاتھ بن جائے قرب اور بود اس کے لیے کوئی چیز نہیں یہاں بیٹھ کر کے کتنے ہی دور ہاتھ بڑھا کر کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کی تعبیر امام راضی اور بزرگان دین نے یہ نقل کی اور یہ ترجمہ غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں نہیں جس کا مطلب یہ کہ خدا اس کے ہاتھ نور بن جائے تو ہاتھ سے کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا اللہ تعالی جس کے پیر بن جائے مطلب کہ اس کے پیر جو ہیں کسی ناجائز کام کی طرف نہیں اٹھیں گے اس توجیہ کو علماء نے مسترد کر دیا اور قرآن مجید فرقان حمیص اس کا ثبوت موجود ہے آپ تاکہ یہ مسئلہ پھر کبھی پوچھے ہی نہیں آپ کتنی طاقت ہوتی اللہ کے ولی میں سنیے قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ گر ساری رعایتیں حاضری ہو رہی یہ قرآن میں اچانک دیکھ کر کام ہے حدود کو نہیں دیکھتا حدود کہاں گیا اگر اس نے آن کر کوئی معقول دلیل پیش نہ کی ہم اس کی سرزنش کریں گے اسے سزا دیں گے تھوڑی دیر کے بعد حدود آ گیا حدود ایک جانور ہے چڑیا کی طرح جب وہ پر پھلاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک تاج بن جاتا اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چونچ اس کی نیچے ہے ایک چونچ اوپر ہے بڑا عجیب و غریب جانور اور یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس لیے ہوتا تھا کہ تمام پرندوں میں اس میں خوبی یہ ہے یہ بادل کی سطح پر اڑتے ہوئے زمین میں جھانک کر کے پانی دیکھ لیا کرتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ دیتا کہ یہاں لشکر اتار لیں یہاں پانی جو ہے وہ بالکل قریب کتابوں میں بے شمار مسائل کسی نے حدود سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان کی سطح پر اڑتے ہوئے زمین میں پانی دیکھ لیتے ہو تو شکاری کا جال نظر نہیں آتا <laughs> شکاری جب جال ڈالتا ہے تو اس میں کیسے پھنس جاتا ہے وہ جال تمہیں نظر نہیں آتا انہوں نے کہا سمندر کے نیچے پانی تو نظر آتا زمین کے نیچے مگر جب موت آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا پھنس جاتا ہے آدمی ٹھیک تو حدود آگے کہا پوچھے کہاں تھے کہا میں ایسے پرواز کر رہا تھا تو ملک کے سبا جو شام کے قریب وہاں میں گیا ماں میں نے دیکھا ایک ہے ملکہ ہے وہ بڑا اس کا عظیم و شام تخت ہے اس کو حدود نے عرش عظیم کہہ دیا کہ اتنا بڑا ار اور اس کی بہت لاؤ لشکر ہے یہ اس کی شان ہے وغیرہ وغیرہ حضرت سلم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی حدود لے کر کے پہنچا خط کوئی پوسٹ کا نظام تو تھا نہیں چونچ میں دبا کر پہنچ گیا شام شام پہنچنے کے بعد ملکہ سبا نے خط کھولا سبحان اللہ یہ واقعہ پورا قرآن میں میں ترجم بیان کا انیسو میں پارا سور نمل آپ دیکھ تو کیا ہوا کہ خط کھولا تو خط پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے ایمان کی دعوت تھی تو ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا خط کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کر کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا وہ یقینا اللہ کا نبی وہ ایمان لانے کے غرض سے آئی حدود کی پرواز بہت تیز تھی اور اس کو آنے میں دو مہینے لگتے جو سو سواری یا جو انتظام اہتمام تھا دو مہینے اس نے آن کر کے کہہ دیا حضور وہ ایمان لانے کے لیے آ رہی دربار لگا ہوا پوچھا میرے درباریوں ہے کہ تم میں ایسا آدمی کہ ملکہ سوا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لیا اس کے پہنچنے پہلے تخت لے آئے ایک بڑا قوی جن کھڑا ہوا کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں تب کہاں کتنی دیر کہنے بس جب تک آپ کا یہ دربار چل رہا دربار برخاص ہونے تک میں اتخت لے کر کے آ جاؤں بڑا قوی آدمی تھا کہ اتنا دو مہینے کا راستہ چند گھنٹے میں طے کر لے فرما نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے اب سنی قرآن کا متن میری حیرت ہوتی ہے کیا لوگ جب درس نظامی پڑھتے ہیں تو کیا تفسیروں میں یہ نہیں پڑھتے آپ کیوں اس سے چشم پوشی کرتے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں سنی قرآن کیا ہے قال الل پھر اس نے کہا ان علم من کتاب جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا پوری کتاب نہیں منل کتاب کتاب سے کچھ جانتاب ہی میں اس تخت کو لے آؤں گا کب تک لاؤں گا؟ قبل اس کے کیا پلک جھپکیں میں خط لے آؤں سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے نہیں پائے اس نے تخت لا کر کے رکھ دیا یہ دیکھیے قرآن میں اللہ کے ولی کی جناب یہ, یہ طاقت ہے اب بات بڑھائیں تو وقت بھی بہت ہے دو نکاحی پڑھانے مجھے وہ یہ ہے کہ یہ کون تھا جلالین کا ہاشیہ پڑھی تفسیریں پڑھی ایک روایت میں وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا ایک روایت یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ خالہ بھائی تھا. ایک روایت یہ اس کا نام آصف تھا اس کے باپ کا نام برقیہ تھا ٹھیک اور وہ انسان تھا یہ جنات نہیں تھا یہ انسان تھا اور یہ سلیمان ایک روایت یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اب حضرت سلیمان کا وزیر کا یہ حالت حضور فرمات اللہ نے میرے بھی چار وزیر بنا ہے دو آسمان میں دو زمین میں آسمان میں کون ایک جبری سلام ایک علیہ السلام سلام رسول اللہ زمین میں آپ کے کون وزیر فرما ایک ابو بکر ایک عمر فاروق تو حضرت سلیمان کے امتی وزیر کی اتنی طاقت تو حضور کے وزیر کی کتنی طاقت ہوگی اور یہ تو قرآن کہہ رہا پھر اگر آپ اس سے موازنہ کریں جیب پوچھا نا یا رسول اللہ کہنا کیسا اب اندازہ لگائیے قرآن سے سنی ابھی میں تفسیروں کا ہاتھ بھی نہیں لگا رہا قال لذی عندو علم و من کتاب یہ کارنامہ اس نے انجام دیا جو کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا اب قرآن پڑھیے الرحمن الم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دی اور خالی قرآن ہی نہیں سکھایا دوسری آئے سنی کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمہ یہ تمہیں باغ بھی کرتا ہے رسول اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا بھی یعنی خود ہی نہیں پڑے ہوئے خود وہ پڑھے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی سکھاتے ہیں تو جو منل کتاب کتاب سے کچھ جانتا تھا تو اس کی طاقت کا یہ حال جو پوری کتاب جانتا اس کا کیا حال ہوگا یہ عملیات کی کتاب ہے جو عاملین کے یہاں بڑی مشہور صفح اول کی کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر خمسہ یہ مجھے یاد نہیں کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہندوستان سے کسی زمانے چھپی صاحب جواہر خمسہ لکھتے ہیں یہ جو فرمایا کہ منل کتاب کتاب سے کچھ جانتا تھا وہ کیا جانتا تھا اس میں اعظم تو صاحب جواہر خمسہ کہتے ہیں وہ اس کا ورد کرتا تھا یا ذل جلال ولی یہ اس کا وظیفہ تھا یا زل جلال ولی کرام اس میں یہ طاقت تو آپ نے دیکھا یہ اولیا کی طاقت ہے بھائی یہ تو انبیاء کا کیا حال ہوگا اور پھر حضور کے وزیروں کا کیا حال ہوگا تو اب میرا خال ہے بادشاہ بالکل واضح ہو گئی کیا تھا سوال یہی تو اب بتائیے اب آپ ہیں جس میں اتنی طاقت ہو کہ دو مہینے کا راستہ پلک جھپکنے میں طے کر لے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے فاصلے نہیں ہوتے